بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے عین قاف اللہ غالب و دانا اسی طرح تمہاری طرف ہدایات بھیجتا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کی طرف بھیجتا رہا ہے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور وہ بلند و برتر ہے عظیم ہے تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِن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 اور جن لوگوں نے اس کے سیوا کار احساس بنا رکھے ہیں اللہ ان پر نگرہ ہے اور تو ان پر داروغ نہیں ہوئی کا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 اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو خبردار کر دو اور انہیں قیامت کے دن کا بھی جس میں کچھ شک نہیں ہے خوف دلاؤ اس روز ایک فریق بہشت میں جائے گا اور ایک فریق دو زخمی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 اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں فاطر والأرض جعل عسم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا لئی سک مفلی شعی ا ہوں سمی بخی وہی ہے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 آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے رس فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے شرل وَمَا می بِهِ اوہینک وی نی ابر وائ س ان کیمینل توفی قبوری نمت اللہ إليه من يشاء ويهدي إليه من اس نے تمہارے لیے دین کا وہی رستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا نو کو حکم دیا تھا اور جس کی اے نبی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 جہل می نل کلیم تو سب کتنے کل اجلیم سل پہ نم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 وہ اس کی طرف سے بڑے بھاری شک میں ہیں فَلِذَٰلِكَ فَدْعُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابِ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ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 اور جو لوگ اللہ کے بارے میں بعد اس کے کہ اسے مومنوں نے مان لیا جھگڑتے ہیں ان کے پروردگار کے نزدیک ان کا جھگڑنا باطل ہے اور ان پر اللہ کا غزب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے اللہ ہی تو ہے جس نے سچائی کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی اور عدل و انصاف کی طرازو بھی اور تم کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی آ پہنچی ہو یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انہا الحق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 جو لوگ قیامت میں جھگڑتے ہیں وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں اللہ من وهو القوی العزیز اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور وہ زوراور ہے غالب ہے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 تم دیکھو گے کہ ظالم اپنے امال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر پڑھ کر رہے گا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 قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدَ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ یہی وہ انام ہے جس کی اللہ اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے اور عملیں نیک کرتے ہیں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 الَّذِي عَنْ عِبَادِهِ عَنِ وَيَعْلَمُ مَا <تَفْعَلُون> اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان کے قصور معاف فرماتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتا ہے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 ولو بسط اللہ الرزق لعبادہی لبغوا فی الارض ولیکن ينزل بقدر ما یشاء انہو بعبادہی خبیر بصیر اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لئے رزق میں فراقی کر دیتا تو وہ زمین میں فساد کرنے لگتے لیکن وہ جس قدر چاہتا ہے اندازے کے ساتھ نازل فرماتا ہے بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا ہے دیکھتا ہے اور وہی تو ہے جو لوگوں کے نامید ہو جانے کے بعد میں برساتا اپنی رحمت یعنی بارش کی برکت کو پھیلا دیتا ہے اور وہ کارساز ہے لائق ہم دو سنا چی خلقی من ہوں اعلی جم ادا شیر اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور ان جانوروں کا جو اس نے ان میں پھیلا رکھے اور وہ جب چاہے ان کے جمع کر لینے پر قادر بھی ہے وما من مصیبت فبما کسبت ویعفو عن کثیر اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے سو تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اور بہت سے گناہ تو اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے او وَلَا نَصِيرٍ اور تم زمین میں اللہ کو آجز نہیں کر سکتے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 اور اسی کی نشانیوں میں سے سمندر میں چلنے والے پہاڑوں جیسے جہاز ہیں اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے کہ جہاز اس کی سطح پر کھڑے رہ جائیں ہر صبر و شکر کرنے والے کے لیے ان باتوں میں قدرت کے نمونے ہیں. او بما عن کثیر یا ان کے اعمال کے سبب ان کو تباہ کر دے اور بہت سو کو معاف بھی کر دے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 فرا قلم اور جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو یہ بڑی ہمت کے کام ہے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 اِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ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 تو سب احسانوں کو بھول جاتا ہے بے شک انسان بڑا نا مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ یہ يَشَاءُ إِنَاثًا یہ بولی يَشَاءُ کو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 انہو علی منطدیر یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں انعیت فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے وہ تو جاننے والا ہے قدرت والا ہے وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیاں او من وراء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 تو وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے الکا کرے بے شک وہ بلند و برتر ہے حکمت والا ہے وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب الْإِيمَانُ ولا الايمان ولكن